یوصیکم اللہ حفی مثل لد کر پچھلے دو ہفتوں سے میراث اور وراثت کے بارے میں کچھ چیزیں کچھ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں وراثت کے تعلق سے مزید اور کچھ مسائل بتانے سے پہلے وراثت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں ان کو جان لینا مناسب ہے وراثت کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے والا جو ترکا چھوڑ کر کے جاتا ہے جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں اور اس سے متعلق پانچ چیزیں ہیں اس مال سے متعلق پانچ اہم چیزیں ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک کے اس کے ترکے اور میراث سے اس کے مال سے اس میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اگر کوئی نہیں ہے تجہیز و تکفین کا خرچ برداشت کرنے والا تو میت کے مال سے تجہیز و تکفین کا خرچ نکالا جائے گا دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسا قرض جو میت کے مال سے متعلق ہے تو پہلے اس کو ادا کیا جائے گا میت کے مال سے متعلق اگر کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا مثال کے طور پر میت نے اپنی کوئی پراپرٹی رکھی ہے رہن گروی طور پر کوئی کھیت مکان جائیداد پلاٹ گروی رکھ دیا ایک لاکھ لے کر کے گروی رکھ دیا تو سب سے پہلے اس ایک لاکھ اس کے مال سے ایک لاکھ دے کر کے اس کے مال کو چھڑایا جائے گا کیونکہ یہ اس مال سے اور ترکے سے متعلق قرضے ہیں تیسرے نمبر پر عام قرضے کو دیکھا جائے گا کہ میت نے کس سے کیا قرض لیا ہے اس قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سور نشایت نمبر گیارہ اور بارہ میں کئی بار کیا ہے من ممباد وسیعتی یوسی بیہ ادین ممباد وسیعتی یوسین بہا ادین ممباد وسیعتی توسو ن بہا ادین بعد وصیت یوصا بہا ادین چار بار ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد مال کی تقسیم ہوگی ورثا پائیں گے تو تیسرے نمبر پر قرض ہے اور چوتھے نمبر پر وسیعت ہے وسیعت سب لوگ سمجھتے ہوں گے مرنے والا اگر کچھ وسیعت کر کے جائے کہ ہمارے مال میں سے اتنا فلا کو دے دینا تو اس کی تنفیز کی جائے گی اس کو ادا کیا جائے گا اللہ یہ کہ کوئی ایسی وصیت ہے جو حرام ہو حرام کوئی وصیت نہ ہو نہ ہو تو اس کی تنفیص کی جائے گی اور کبھی وصیت جو ہے واجب ہوتی ہے اور کبھی مستحب ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے اور وصیت اور دین کا ذکر جو آیت میں نے ابھی پڑھی آیت کے کئی ٹکڑے پڑھے اس میں جو ہے وسیعت اور دین یعنی قرض کا ذکر ہے لیکن قرض کی ادائیگی وسیعت سے پہلے ہوگی پانچویں نمبر پر پھر وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ پھر وراثت کی تقسیم ہوگی اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفصیر اور وضاحت بیان فرمائی اس طرح سے مال کی تقسیم ہوگی وسیعت کے احکام میں سے ایک حکم یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وصیت ون تھرڈ یا اس سے کم کی جائے گی اس سے زیادہ کی نہیں وسیعت جو کی جائے گی انگلش میں کیا کہتے ہیں وسیعت کو جی ویل وصیت جو ہے ایک تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کی جائے گی جیسا کہ صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا سات دن روی وقاص رضی اللہ تعالیٰوں کی روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایک ثلث مال کی وصیت کر سکتے ہو اور وہ سلوف و کثیر اور یہ بھی فرمایا کہ ثلث ایک تہائی ون تھرڈ بھی زیادہ ہے اسی لیے اہل علم نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی کو زیادہ فرمایا اس لیے ایک تہائی سے تھوڑا بہت کم کیا جائے تاکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کثیر ہے تو اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے وصیت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو میت کے مال کا وارث ہو رہا ہو اس کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی جیسا کہ اللہ کے رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے آیات میراخ میں بیان کر دیا جس کو جتنا ملنا ہے لہٰذا وارث کے لیے وسیعت ہے، نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی روایت یہ صحیح ابو سرن بداؤت کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے وراثت کے تعلق سے وراثت کے جو ارکان ہیں جن کا وراثت کی تقسیم میں یا اس چیز کا عمل وجود میں آنا ضروری ہے ارکان ہے. نمبر ایک کے مورس کا پایا جانا اور وہ کون ہے میت جو وارش بنانے والا ہے وارش ہونے والا الگ ہے وارش بنانے والا الگ ہے اور وہ کون ہے وہ میت ہے اور میت ہو یا میت میں اس کا شمار ہو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو ایک میت ہو ایک رکنے ہے دوسرے وارث وارث اس کے پائے جاتے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لیکن میت کے موت کے وقت وفات کے وقت وارث کا زندہ رہنا زندہ ہونا ضروری ہے وہ زندہ ہو یا جو ہے زندوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہو یعنی اس کا مطلب کیا پیٹ میں جو بچہ ہے حمل ہے ہاں وہ اس کا شمار زندوں میں ہو نمبر تین ترکہ الحق الموروس جو ہے جو مال ہے وہ پایا جائے یہ تین چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے وراثت کی تقسیم کے لیے شرط کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو میت کے موت کا تحقق ہو جائے کہ ہاں فلا آدمی مر گیا نمبر دو میت کا جو وارث ہو رہا ہے اس کا زندہ ہونا شرط ہے تیسری چیز یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ جہد یا نسبت کا جاننا ضروری ہے کہ اس سے میت کی کیا نسبت ہے یہ کس سے ہے اس کو کیا ملے گا ہاں بیٹا ہے باپ ہے بیوی ہے بیٹی ہے اور دوسرے رشتے یہ جاننا ضروری ہے اسباب کیا ہیں وراثت کے وراثت کے اسباب جو ہیں تین ہیں ایک نصب ہے اور نصب کس کو کہتے ہیں یعنی میس سے یا دو انسانوں کے درمیان جو ولادت کی وجہ سے یا خونی رشتہ کہہ لیجئے ولادت کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں اور یہ رشتے کچھ اصول ہیں جیسے باپ دادا وغیرہ ماں اور دادیاں وغیرہ فرو ہیں یعنی بیٹے پوتے پڑ پوتے اور ان کی اولاد اور بھائی اسی طرح سے ان کے بیٹے یعنی بھتیجے چچا اور ان کے بیٹے دوسرے نمبر پر نکاح ہے اور نکاح کے بارے میں یہ کہ نکاح صحیح ہو نکاح فاسد نہ ہو تیسرے نمبر پر ولا ہے جس کا آج کے دور میں وجود نہیں لیکن اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ ولا کیا ہے یہ وہ نعمت ہے جو کسی انسان کو غلام انسان کو آزاد کرنے والے شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو موتق کہتے ہیں آزاد کرنے والے شخص کو آزادی کی جو نعمت حاصل ہوتی ہے آزاد کرنے کی وجہ سے جو نعمت حاصل ہوتی ہے اسی کو ولا کہتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو کسی نے آزاد کیا ہو اور وہ مر جائے اور اس کے وارثین میں سے کوئی نہ ہو کوئی وارثین میں چاہے یعنی نصب کی وجہ سے نصب کا کوئی وارث نہ ہو نکاح کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر یہ آزاد کرنے والا شخص اس کے مال کا وارث ہوگا اور آزاد کرنے والے کے اسبا بھی اس کے وارث ہو سکتے ہیں اگر آزاد کرنے والا فوت ہو گیا تو جو اس کے بیٹے وغیرہ ہیں ہاں اور باپ دادا یا بیٹے پوتے وغیرہ ہیں وہ وارث ہوں گے اس کے کچھ چیزیں اگر پوچھنی ہوگی تو بتائیے گا اسباب تو بتا دیے گئے وراثت کے اسباب کتنے ہیں تین کون کون سے نصب نکاح والا اور وہ شروط میں سے ہے کہ مرنے والا زندہ فوت ہو چکا ہو اس کی موت تا... کا تحقق ہو چکا ہو موت کا سات... موت ثابت ہو چکی ہو جو وارث بن رہا ہے وہ زندہ اس کی زندگی ثابت ہو اور یہ کہ تیسری کیا چیز ہے جی ہاں ترکا ہو اس کا جہد جہد ترکا نہیں ترکہ تو ارکان میں سے وارش مورش ترکہ یہ تو ارکان میں سے لیکن جہت یعنی جو ہے طرف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مریض سے کیا تعلق ہے رشتے داری سمجھ لیجیے رشتے داری جی نہیں نہیں وہاں نصب کی بات نہیں ہو رہی وہی نصب ہے لیکن نصب جو ہے وہ اس میں سے ہے نا آ, کیا کہتے ہیں آ, نہیں نا, نصب جو ہے اس میں سے ہے نا شروط میں سے ہے شروط میں سے یا سبب جو ہے اسباب اسباب میں سے ہے نصب آه. نصب اسباب میں سے ہے شروط میں سے وہ ہے کہ رشتہ پتا ہو کہ ہاں کس اعتبار سے وہ وارش ہوگا وراثت سے روکنے والی کچھ چیزیں ہیں ساری چیزیں پائی جا رہی ہوں مورس بھی پایا جا رہا ہو وارث بھی پایا جا رہا ہو اور مال بھی پایا جا رہا ہو اور شروت بھی پائے جا رہے ہو ہاں شروت بھی پائے جا رہے ہوں اسباب بھی پائے جا رہے ہو لیکن ان سب کے باوجود کیا کہتے ہیں کچھ موانع ہوتی ہیں جو نصب سے روکنے والی ہوتی ہیں نصب سے یا وراثت سے روکنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک غلامی ابھی بتاتے ہیں وہ بھی ہے نمبر ایک کیا ہے غلامی اگر کوئی شخص سے غلام ہے تو اس غلام وہ غلام اگر فوت ہو جائے گا تو اس کے بیٹے یا باپ وغیرہ کوئی وارث نہیں ہوگا اس کا مال کس کا ہوگا اس کے آقا کا ہوگا اس کے مالک کا ہوگا ہاں؟ جیسا کہ حدیث سلسلے میں ذکر کی گئی ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلام خریدا تو اس غلام کا مال بھی جو ہے خریدنے والے کا ہوگا اللہ یہ کہ بیچنے والا شرط لگا لے لائے بیچنے والا شرط لگا لے تو یہ دلیل ہے کہ غلام کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ خود اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے لہذا اس کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوگا بلکہ اس کا آقا ہی اس کے مال کا وارث ہوگا نمبر دو القتل بغیر حق وارث نے اگر مورس کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس کے مال کا حقدار نہیں ہوگا جی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے پڑھ چکے ہیں کہ لیسا للقاتل من المیراث کہ قاتل کا میراث میں سے کوئی حق نہیں ہے اور تیسری چیز بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لا رس المسلم ال... ہاں ل... وللکافر المسلما کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا یہ تین موانع عرصے میں سے ہیں یعنی وراثت سے روکنے والے یہ تین اسباب ہیں یا موانع ہیں کہ اگر یہ پائے جاتے ہیں تو پھر وراثت کا حقدار کوئی نہیں ہوگا ورثہ میں سے میں انشاءاللہ اس کو اردو میں لکھ کر کے آپ لوگوں کو بھی درس چلے گا اردو میں لکھ کر کے بہت مختصر میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو لکھ کر کے دیں, دیں گے ورنہ تو مال کی جب تقسیم کا ٹائم آئے گا طریقہ آئے گا تو اس میں جو ہے حالانکہ بہت مشکل نہیں ہے آم لوگ بھی اس کو کچھ جو قواعد, قواعد اور اصول یاد ہو جائے نا تو عام لوگ بھی یعنی موٹی موٹی باتیں سمجھ سکتے ہیں مردوں میں جو ہے وراثت پانے والے تقریباً پندرہ ہے مردوں میں وراثت پانے والے لیکن ایٹ اے ای ٹائم سب نہیں پائیں گے کہ سب کو ملے گا مردوں میں لیکن جو اگر اس میں بات یہ آتی ہے کہ جو میت کا جو سب سے قریبی رشتے دار ہوگا وہ ایک تو اساب الفروز ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ जो فلاں है فلا پائیں گے ان کے علاوہ جو रिश्ते ہیں یعنی میت کے اور دوسرے خون کے رشتے جیسے بیٹے ہیں پوتے باپ پھر دادا پر دادا اسی طرح سے میت کے بھائی اور بھتیجے چچا وغیرہ جو ہیں یہ تو اسبا جو ہے یہ میت کے جتنا جو قریب ہوگا اس کو ملے گا ہوں میت کے جتنا جو قریب ہوگا اس کو ملے گا بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے بعد کے لوگ محروم ہو جائیں گے مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا ہے تو اب بیٹے کی موجودگی میں باپ ہے بیٹا ہے تو باپ کو ملے گا اور بیٹا کو بھی ملے گا باپ کو چھٹا حصہ ملے گا بیٹا کو باقی مل جائے گا اسحاب الفروض جو ہے جن کا حصہ مقرر ہے ان کو دینے کے بعد پھر بیٹا سب لے لے گا اب بیٹے کی موجودگی میں پھر پوتے کا نمبر آئے گا نہیں آئے گا پوتا کینسل ہو جائے گا بھائی کا نمبر آئے گا بھتیجوں کا آئے گا نہیں بھائی موجود ہے تو بھتیجوں کا نمبر نہیں آئے گا چچا موجود ہے تو چچا کیا چچا बेटों بیٹوں کا نمبر نہیں آئے گا تو اس طرح سے یہ ہے لیکن پانے والے مردوں میں سے کون لوگ ہیں ان کا ذکر ہے جیسے بیٹا ہے پوتا ہے اور پوتے نیچے تک چلے جائی باپ ہے پھر دادا ہے دادا سے پھر یہ باپ ہے دادا ہے اس کے آگے پھر بھائی ہے سگا بھائی پھر باپ کی طرف سے بھائی یعنی باپ ایک ہے ماں اور جو ہے ماں ایک ہے باپ الگ ہے جن کو اخیافی بھائی کہتے ہیں وہ اسی طرح سے بھائی کے بعد پھر بھتیجا پھر سگا بھتیجا پھر باپ کے طرف کا بھتیجا پھر ماں کے طرف کا بھتیجا چچا پھر جو ہے ہاں باپ سگا چچا پھر باپ کے رشتے سے جو چچا ہے ہاں اور پھر ماں کے رشتے سے جو چچا ہے پھر ان کے بیٹے اسی طرح سے زوج یعنی شوہر اور پھر صاحب الولا آزاد کرنے والا شخص یہ ہے عورتوں میں سے وراثت پانے والی گیارہ ہیں بیٹی پوتی اور پوتی کے نیچے چلے جائیے اسی طرح سے ماں پھر جدہ یعنی داد, دادی اور ماں کی طرف سے یعنی نانی اور پھر دادی بھی باپ دادی جو ہے باپ کی طرف سے ہو اسی طرح سے سگی بہن وہ بہن جو سگی بہن کے علاوہ جو باپ کی طرف سے بہن ہو ماں الگ الگ ہو باپ باپ ایک ہو اسی طرح سے ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو ہاں ماجائی بہن یا کہتے ہیں زوجہ اور صاحبۃ الولا آزاد کرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو اب اس میں ان سارے مسائل میں جتنی بھی عورتیں اور جتنے بھی مرد ہیں سب کے سب آ گئے لیکن ان کا درجہ سب کا جو معیشت سے زیادہ قریبی ہوگا اس کو وراثت مل جائے گی اور باقی لوگ جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے جی بیٹا ہو گئی جی ہو گیا تو, اگر اور بیٹا, تو, یعنی اور تو گا بیٹا فوت ہوا ہے بیٹا اپنے پیچھے کس کو کس کو چھوڑ کے گیا اب بیٹا مت بولیے پوچھئے ایک انسان ایک آدمی فوت ہوا اب اس نے اپنے پیچھے کس کو کس کو چھوڑا یہ بتائیے بیوی کو چھوڑا اور, دو بیٹیوں کو, اور دو بیٹیوں کو چھوڑا اور بیٹوں کو چھوڑا بیوی کیوں ملے کو ملے گا بیٹیوں کو ملے گا بیٹوں کو ملے گا پوتی پوت اور پوتوں کو نہیں ملے گا دادا کی جائیداد ہاں بیٹوں کی موجودگی بیٹھیوں کی موجودگی میں پوتے اور پوتی کو نہیں ملے گا جی جو ابھی آپ نے سنا ابھی آپ نے سنا کہ وارث بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو مرنے والا ہو اس کی زندگی میں وارث موجود ہو اور اگر کسی کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا اور باپ زندہ ہے تو پھر اس کی اولاد کو نہیں ملے گا اور نہ ہی نہ ہی ہوں باپ کی موجودگی میں دادا کو ملے گا پوتا اگر فوت ہو گیا تو اس کے باپ کو ملے گا دادا کو نہیں ملے گا تو پوتے کے مال میں سے بھی دادا کو نہیں مل رہا ہے اور دادا کے مال میں سے بھی پوتے کو نہیں مل رہا ہے برابر سرا ہے معاملہ کچھ لوگ اب ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں دادا کا انتقال ہو گیا بیٹا موجود تھا وراثت نہیں ہوئی جی کچھ سال کے بعد بیٹا کا بھی فوج ہو گیا تو دادا کی جائیداد میں سے جب وراثت ہو رہی ہے تو وہ پوتریوں کے اور ہاں بالکل ملے گا ملے گا کیسے ملے گا کہ دیکھیں کیونکہ جب دادا کی وفات ہوئی تو اس وقت اس کا بیٹا موجود تھا زندہ تھا اب اسی وقت میراثت کی وراثت کی تقسیم ہو جانی چاہیے لیکن اگر نہیں ہوئی جب تقسیم ہوگی تو اس مرنے والے بیٹے کا حق نکال کر کے پھر اس کے بیٹے وارث ہوں گے اس کے جی میراث کی تقسیم دو طرح سے ہوتی ہے میراج کی تقسیم ایک حصہ حصے جن کے مقرر ہیں اس اعتبار سے ہوتی ہے جن کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے جن کا فرض اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے جیسے آدھا چوتھائی آٹھواں حصہ دو تہائی ایک تہائی چھٹا حصہ یہ اسلام نے بیان کیا ہے تو یہ اصحاب الفروز کہتے ہیں ان کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے جن کے حصے مقرر ہیں تو وراثت کی تقسیم ایک تو اس اعتبار سے کی جاتی ہے جن کے حصے مقرر ہیں اور دوسری تقسیم کس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باقی اسبا لے لیں گے جن کو اسبا کہا جاتا ہے مثال ابھی ابھی ایک دیتا ہوں جیسے ایک شخص فوت ہو گیا اس کی بیوی ہے ماں ہے اور بیٹے بیٹیاں ہیں بیوی ہے ماں ہے اور بیٹے بیٹیاں ہیں تو اب دیکھیے اب اصحاب فروز اس میں کون کون ہوئے بیوی ہوئی اور ماں ہوئی اولاد کی موجودگی میں بیوی کو آٹھواں حصہ اور ماں کو اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ اب ان دونوں کو دے دیا چھٹا حصہ دے دیا آٹھواں حصہ دے دیا اب باقی جو بچے گا وہ بیٹے بیٹیوں بیٹیوں کے لیے اسبا کے طور پر ہوگا جتنا بھی بچے گا اس میں سے وہ لز زکر مطر الحفد کے اعتبار سے بانٹ لیں گے یعنی بیٹے کو یا میل کو دو میل کے برابر ملے گا دو بیٹیوں کے برابر ملے گا تو یہ اس طرح سے وراثت کی تقسیم یہ ہے کہ اصحاب الفروض ہیں ایک پھر ان کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ جو اسبا ہوں گے جن کا حصہ مقرر نہیں بلکہ وہ اصحاب الفروز سے جو بچے گا وہ لے لیں گے تو یہ اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے جی بیٹے جی بیٹے اصحاب الفروز میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کا اصحاب الفروز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا شریعت نے آدھا چوتھائی آٹھواں تہائی یا دو تہائی یا چھٹا حصہ مقرر کیا جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بیٹی کا حصہ مقرر کیا ہے لیکن بیٹے کا بیٹے کا مقرر نہیں کیا جو بچے گا وہ بیٹا لے لے گا اور اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں تو وہ دونوں اس میں تقسیم کر لیں گے جیسا کہ ابھی بتایا بیان کیا گا اس کو ملے گا بیٹے بیٹا محروم نہیں ہو سکتا کسی حال میں بیٹا کسی حال میں محروب نہیں ہوگا اب زیادہ سے زیادہ جو میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کے زیادہ سے زیادہ جن کو ملے گا وہ کون لوگ ہیں ہاں صرف تین لوگ ہیں بس تین لوگ ہیں چوتھا کوئی نہیں ہے میری معلومات کے کوئی شخص سے فوت ہو گیا تو اگر اس کی بیوی موجود ہے اور اولاد موجود ہے بیٹا بیٹے موجود ہیں تو بیوی کو کتنا ملے گا آٹھواں حصہ مل جائے گا اور اگر بیوی بی فوت ہوتی ہے شوہر موجود ہے اولاد موجود ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا چوتھا ہی حصہ ایک ہو گیا یعنی چاہے زوج ہو چاہے زوجا بی ہو یا شوہر ہی ایک ہوا دوسرے میت کے قریبی لوگوں میں سے جس کو ملے گا ماں باپ ہو اب ماں باپ کو اگر اولاد موجود ہے تو کتنا ملے گا چھٹا حصہ ایک چھٹا حصہ ماں کو ایک چھٹا حصہ باپ کو بیوی بی کو مل گیا ماں باپ کو مل گیا اب باقی جو بچے گا وہ اولاد کو ملے گا تو اب اولاد کا حصہ تو زیادہ ہوا نا اس طرح سے بیٹے بیٹیاں کبھی محروم نہیں ماں باپ بھی محروم نہیں ہے بیوی بی بھی محروم نہیں ہے اب ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا اگر وہ پہنچیں گے تو ملے گا ہاں اور نہیں تو نہیں ملے گا بات سمجھ میں آ گئی جی جو ان کا بحب بحب بحب بحب بحب بحب یہ اصاب الفروز میں سے یہ جی. اصاب الفروز میں جی. جن کے اللہ تعالی نے حق مقرر کر دیا ہے جی. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وراثت پانے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جن کو فرض ملے گا جن کا حصہ مقرر ہے وہی ملے گا ان کو دوسرا جو جن کا حصہ مقرر نہیں ہے اس اعتبار سے ان کو نہیں ملے گا کسی حالت میں نہیں ملے گا اور یہ لوگ ہیں جیسے زوج ہے شوہر ہے بیوی ہے ماں ہے اور دادی ہے ماں جایا بھائی ہے اور ما جائی بہن ہے یعنی سمجھے کہ نہیں بیوی کو شوہر کو حصہ ان کا مقرر ہے اس کے علاوہ ان کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ ان کو نہیں ملے گا یا بیوی کو یا تو چوتھائی ملے گا یا آٹھواں حصہ ملے گا اگر شوہر موجود ہے یہ اولاد موجود ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا آدھا بیوی فوت ہوئی اور شوہر موجود ہے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا تاکہ اپنا انتظام کرے اور, اور اگر اولاد موجود ہے تو چوتھائی ملے گا ٹھیک ماں ہے ماں کو اگر اولاد موجود ہے تو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کو تیسرا ہاں تیسرا حصہ ملے گا شرط ہے اس کے ساتھ کہ یہ جمع من اخوا نہ ہو یعنی دو یا دو سے زیادہ بھائی نہ ہو ایسی صورت میں ہاں ورنہ تو ماں کو پھر اتہائی حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا ٹھیک ہے دادی دادی کو جو ہے اس کو بھی ماں کی طرح سے دادی بھی ہے اسی طرح سے ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی آسبا کے طور پر نہیں ملے گا لیکن سگے بھائی ہیں سگے بھائی بہن ہیں یا باپ ایک ہیں ماں الگ الگ ہیں تو ایسے بھائی بہن کو جو ہے اور بھی ملے گا تو یہ آٹھ لوگ ہیں آٹھ لوگ ہیں تقریبا جو صرف فرض حصہ مقررہ حصہ پائیں گے اس کے علاوہ نہیں پائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی فرض کے اعتبار سے پائیں گے اور کبھی جو ہے تاصیب کے اعتبار سے پائیں گے یعنی کبھی مقررہ حصہ پائیں گے اور کبھی جو ہے ہاں بغیر مقررہ حصہ پائیں گے لیکن ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے ایک ساتھ جو ہے کبھی جمع نہیں ہوں گے کہ فرض کا بھی ملے اور جو ہے جو فرض والا کے بغیر حصہ ہے وہ بھی ملے اور یہ کون لوگ ہیں یہ بنتے ہیں یا تو بنت کو فرض ملے گا فرض کب ملے گا ایک لڑکی ہے یا دو لڑکیاں ہیں آگے آگے آگے بہنوں کا بھی ہے ایک لڑکی ہے یا دو لڑکیاں ہیں تو یہ جو ہے ان کو اسی طرح سے پوتی ہے اسی طرح سے سگی بہن ہے اسی طرح سے باپ جائی بہن ہے اللہ تی بہن جس کو کہتے ہیں تو یہ چار طرح کے طرح کی اور یہ عورتیں ہیں یا مونس ہیں جن کو جو ہے کبھی یا تو فرض پائیں گی فرض پائیں گی مثال کے طور پر اگر ایک, ایک بیٹی ہے تو کتنا ملے گا آدھا ایک پوتی ہے آدھا ملے گا ایک بہن ہے آدھا ملے گا ایک جو ہے سگی بہن ہے باپ جائی بہن ہے تو آدھا ملے گا دو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو دو حصے میں دو تہائی میں سب کو ملے گا یہ جب ان کو فرض ملے گا تب ایسا ہوگا لیکن اگر ان کے ساتھ بھائی بھی آ گیا تو فرض والا حصہ ان کا کیا ہوگا ختم ہو جائے گا فرض والا حصہ اب نہیں ملے گا کہ ایک بہن ہے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو اب بیٹی کو آدھا نہیں دیں گے اب اس کا فرض والا حصہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا بلکہ اپنے یہ بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے اب کس حساب سے تقسیم ہوگی بیٹی ہاں بیٹی ہاں دو بیٹیوں کے برابر دو مونس کے برابر ایک مدکر کو ملے گا یہ تقسیم ہوگی اسی طرح سے بہنیں بھی ہیں سگی بہنیں ہوں یا باپ کی طرف سے بہنیں ہوں تو کبھی ان کو فرض سے ملے گا کبھی تاسیف کے اعتبار سے ملے گا لیکن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی کیونکہ ان کو فرض بھی مل جائے اور تاسیف بھی مل جائے لیکن اس میں سے باپ اور دادا ایسے ہیں کہ یہ دونوں کے اعتبار سے ان کو مل سکتا ہے بعض حالات میں ان کو دونوں فرض والا حصہ بھی ملے گا اور اسبا والا حصہ بھی ملے گا مثال کے طور پر کوئی شخص بہت ہو گیا اب اس کے وارثین میں ماں باپ ہیں بس اس کے وارثین میں کون ہے صرف ماں باپ ہے تو ماں کو اگر اولاد نہ ہو تو فلم کل و لدارسا ہوں اباب فلی سلس تو ماں کو کتنا ملے گا ون تھرڈ اب باقی کتنا بچا ٹو تھرڈ جب ماں کو ماں کو ملے گا ون تھرڈ تو باپ کو بھی کتنا ملے گا ماں کو ون تھرڈ رہے گا تو باپ کا ون تھرڈ تو بدل جائے اولا رہے گا لیکن باپ کو جو ہے ون تھرڈ ملے گا ون تھرڈ کے ساتھ ساتھ ون تھرڈ تو فرض ہونے کے اعتبار سے ملے گا اور جو ایک تہائی اور ملے گا وہ کیسے ملے گا اصبا کی حیثیت سے کیا ملے گا اس کو کی حیثیت سے اس کو مل جائے گا تو کبھی جو ہے باپ جو ہے فرض پائے گا کبھی اسبا ہو کر کے پائے گا اور کبھی دونوں اعتبار سے پائے گا دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رہیں گی نہیں رہے گی کچھ لکھ کر کے دے دیں گے آپ لوگوں کو اور کچھ زیادہ تر ورثہ ایسے ہیں جو اسبا کے طور پر صرف وارث بنیں گے ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور وہ بقیہ ہے بکیا جیسے بیٹا ہے پوتا ہے بھائی ہے سگا بھائی, سگا بھائی ہے اسی طرح سے بھتیجے ہیں چچا وغیرہ ہیں یہ سب جتنے بھی ہیں سب عصبہ ہوں گے یہ سب عصبہ کی حیثیت سے ہوں گے یعنی ان کا حصہ مقرر نہیں اصحاب الفروض سے جو بچے گا جن کا حصہ مقرر ہے ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ کون لے لے گا جو آسبا ہوں گے ان کو مل جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ کچھ چیزیں قرآن کریم میں جو فرض ہے مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے جو فرض مقرر کیا ہے وہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا ایک تو فرض یہ مقرر کیا ہے کہ آدھا اور آدھا پانے والے کون کون سے لوگ ہیں آدھا حصہ پانے والے ان کی سب کی شرائط ہیں وہ شرائط میں جائے گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا آدھا پانے والے زوج ہیں شوہر ہے جبکہ اولاد نہ ہو بیٹی ہے جبکہ بیٹا نہ ہو اور دو بیٹیاں نہ ہو تنہا ایک بیٹی ہو بنتل ابن ہو یعنی پوتی ہو اس سے پہلے جو ہے بیٹی نہ ہو اور نہ ہی پوتا ہو اس کے ساتھ اگر بھائی ہو جائے گا اس کا تو پھر نہیں ملے گا یا اور دو بھی نہ ہو اسی طرح سے بہن ہے ہاں بہن ہے بھائی اگر ہو گیا تو اس کو नहीं मिलेगा इसी तरह से दो बहने हो गई तो आधा नहीं मिलेगा इसी तरह से बाप जाई बहन उसको भी आधा मिलेगा ये लोग लेकिन इनके सबके शराय है अगर बिंत मौजूद है तो बिंतु लिब्न को यानी बेटी मौजूद है तो पोती को बहन को सबको नहीं मिलेगा अगर पोती मौजूद है तो बहन को नहीं मिलेगा अगर सगी बहन मौजूद है तो उसको नहीं मिलेगा अलबत्ता अगर बेटी मौजूद है اور پوتی موجود ہے تو بیٹی کو آدھا مل جائے گا پوتی کو چھٹا حصہ مل جائے گا تاکہ دو بیٹیوں کا ملا کر کے جو ٹو تھرڈ ملنا چاہیے وہ, وہ برابر ہو جائے گا اسی طرح سے اگر پوتی ایک موجود ہے بہن موجود ہے تو پوتی کو آدھا مل جائے گا اور بہن کو ایک چھٹا مل جائے گا اسی طرح سے اب ان کے بہت سارے شرائط ہیں لمبی شرطوں ہیں اب جن لوگوں کو چوتھائی ملے گا وہ بہت آسان ہے کس کو کس کو چوتھائی ملے گا بتا چکا ہوں میں شوہر باپ کو چوتھائی بیوی کو کب چوتھائی ملے گا جب اولاد ہو اور شوہر کو چوتھائی کم ملے گا بیوی کو چوتھائی کم ملے گا جب اولاد ہوگی تو اٹھا اولاد نہیں ہوگی تب بیوی کو چوتھائی ملے گا اور شوہر کو چوتھائی کب ملے گا جب اولاد ہوگی جی حصہ کس کا ہے آٹھواں حصہ بیوی کا ہے جبکہ اولاد نہ ہو دو فل اس کس کو ملے گا اب گویا کہ آپ کو میں آدھا بتا چکا ہوں آدھا کیا بیٹی پوتی اور سگی بہن اور باپ کی طرف سے بہن اب انہی کو ڈبل کر لیجئے تو دو تہائی ملے گا اگر دو بیٹیاں ہیں دو سے زیادہ ہیں دو پوتیاں اس سے زیادہ ہیں دو بہنیں ہیں اس سے زیادہ ہیں ہاں اور باپ کی طرف سے جو بہنیں ہیں دو یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو ملے گا تو دو سولس والا سمجھ میں آ گیا مسئلہ جی یہ لکھ کر کے میں مختصر طور پر دے دوں گا ایک سلوف کس کو ملے گا جی بیوی, کو ملے گا، ماں کو. بیوی کا تو سلو میں ہے ہی نہیں میاں بیوی سلوس میں نہیں ہے میاں بیوی چوتھائی میں آدھے چوتھائی آٹھواں صحیح ان کا ہوگا جی ماں کو ملے گا اور, اور ایک ہے اخواہ لم ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی ثلث ملے گا ہاں جبکہ وہ دو سے زیادہ ہوں ہم. یہ ہو گیا اشاوت سلف ایک حصہ اور ہے ابھی سدس والے میں نہیں گئے نا ن کو کن کو ملے گا سان ون سکس کیا سکس یعنی چھٹا حصہ تو اس میں جی باپ کو ملے گا اور باپ اگر نہیں ہے تو دادا کو ملے گا ماں کو ملے گا ماں نہیں ہے تو دادی کو ملے گا بنتل ابن فخر بنتل بنتل ابن کو ملے گا چھٹا حصہ کب یاد کیجیے بتایا تھا بہن اگر بیٹی ہے بیٹی ایک ہے اس کو آدھا مل جائے گا تو پوتی کو کیا ہوگا ایک چھٹا حصہ ملے گا یا اسی طرح سے اگر بہن ہے پوتی نہیں ہے ہاں بہن ہے تو ایسی ایسی سورت میں ایک بیٹی ہے اور پوتی نہیں ہے بہن ہے تو اس کو مل جائے گا اسی طرح سے कहते یہ کیا کہتے ہیں ماں جایا بھائی یا ماں جائی بہن اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کس سورت میں جی نہیں اولاد اولاد نہ ہونے کی سورت ہی میں ملے گا ان کو سب کو جی چھٹا حصہ یا اولاد ہونے کی صورت میں ملے گا ان کو اس سب کے شرائط ہیں تو تقریبا جن کو جن کو جو حصے ملنے والے تھے وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو واضح کر دیا جی اگر بیٹا موجود ہے تو پوتی کو نہیں ملے گا بیٹا موجود ہے تو پوتی کو بھی نہیں ملے گا اس کا نمبر نہیں آئے گا جی باپ کا اور ماں جی. کا ہوگی اور جی ہاں ایک ایک کھٹا دونوں کو ملے گا بھی مرد اور عورت کا ایک تو کو رہا ہے. لیکن اس صورت بس میں, بس میں نہیں اس صورت بس میں نہیں جی ماں کا تو بہرحال تین گنا زیادہ باپ سے حق ہے ماں کا حق جو ہے آپ سے تین گنا زیادہ ہے اس لیے کہ چھٹے حصے میں سے تو کم نہ کرائیے آپ جی میت کے تین بیٹے ایک بیٹی اور تین بیٹے ایک بیٹی ایک بیوی اب دیکھیے بیوی کا حصہ کیا بتایا اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ ٹھیک ہے اور ایک بیٹی اور تین بیٹے اب گویا کے چھٹا حصہ آٹھواں حصہ بیوی کو دے دیں گے اب کتنے حصے بچیں گے سات, سات حصے بچیں گے سات حصے بچیں گے تین بیٹے ایک بیٹی تو بالکل برابر برابر تقسیم ہو جائے گی کہ بیٹوں کو دو دو دے دیا جائے گا اور ایک بیٹی کو دے دیا جائے گا اگر دو بیٹیاں ہیں تو ایک حصہ بچا جی ایک ماں ہے ایک بیوی ہے اچھا دیکھیے انہوں نے کہا بیوی بیوی ایک ہو یا چار بیویاں ہو آٹھویں حصے ہی میں یا چوتھائی حصے میں ہی سب بانٹیں گی hmm. Hmm. تو بیوی کو آٹھواں حصہ اور ماں کو چھٹا حصہ اور کتنی ہیں دو بیٹیاں دو بیٹیوں کو کتنا ملے گا ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ ملے گا سمجھ گئے اب مسئلہ کتنے سے ہوگا کتنے میں تقسیم کر دیا جائے گا مال کو کتنے میں تقسیم کیا جائے گا چوبیس چوبیس میں صحیح چھ اور آٹھ کو ایک کے پورے سے دوسرے کے آدھے میں تقسیم کر دیا جائے گا تو چوبیس ہو جائے گا تو چوبیس میں بیوی کو کتنا مل جائے گا تین ماں کو چار حصہ اور سولہ حصے کس کو ملیں گے آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ حصے لڑکیوں کو مل جائے کل پور پورے کتنے ہوئے ہیں تیئیس ایک بج گیا اب ایک جو ہے میت کا باپ بھی نہیں ہے اب دیکھا جائے میت کا بھائی ہے کیا म, میت کا بھائی ہوگا بھتیجا ہوگا ہاں کیا کہتے ہیں اگر وہ نہیں میت کا چچا ہوگا تو اس کو ملے گا یہ آسابق کو جائے گا یہ ان لوگوں کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے گا ایک جو بچے گا جی ٹھیک ہے جو آیت آیت ہے آیت میرات ان تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اس کو مکمل کریں گے تقریباً آپ لوگوں نے سب سمجھ لیا ہے موٹی موٹی باتیں میں اللہ تعالیٰ کی کوشش کی توفیق سے کیلکولیشن بتا اس کی کوئی کتاب نہیں جی بالکل کتاب ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں سافٹ ویئر ہے عربی میں سافٹ ویئر بھی ہے جی یہاں ہمارے تو خاندان میں ہی نہیں ہوا اب ظاہر سے بات ہے بھائی کیا کہتے ہیں ہم سب لوگ کو تاہی کر رہے ہیں بیٹوں کو مل جاتا ہے بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں باقی بیٹے تعلیم جی جی جی ان کے گھر میں بھی جی جی یہ مسئلہ یہ آتا ہے جو بن رہے ہیں سب بن جائیں گے سب بن جائیں گے بیٹے لوگ آپس میں بانٹتے ہیں کہ نہیں چار بیٹے دس بیٹے کسی کے چھ بیٹے ہیں تو چھ بیٹے ہیں تو ان میں آپس میں بانٹتے ہیں کہ نہیں مال کو چھ حصے میں تقسیم کر کے برابر برابر لے لیتے ہیں تو بیٹیاں ہیں تو ان کا نہیں بنے گا ان کے حصے نہیں بھائی کتنے بھی شریعت نے بتا دیا حلید دکر مص الحب سے جی ہاں فرائض سیکھنے کے لیے تو بالکل کلاس کرنی پڑے گی جی بیٹے کی شادی بھی کیوں ہو جائے لیکن اس کا حصہ رہے دنیا شادی سے کیا تعلق ہے ارے نہیں صلی اللہ علیہ نبین و رحمۃ اللہ علیہ وسلم